نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن يعلى ابن أبي ميت رضي الله تعالى عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي درعن يا رسول اللہ تن مغمون او آری تن ادا احمد وبودا یہ باب آریہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کوئی کسی سے کوئی سامان ادھار لے لیتا ہے اور ادھار لینا ترجمہ اس کا نہ کر کے اگر عاریت ہی ترجمہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ ادھار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی سامان ادھار لے لینا پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا کر لینا یہ معنی ہوتا ہے اور عاریت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر استعمال کرنے کے لیے آدمی لیتا ہے عاریت کے طور پر تو یہی مانا صحیح ہے اس مسئلے میں دو حدیثیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ایک صبرا بن جدوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فرمان جاری فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے کوئی چیز عاریتن لے تو اس کو دینا ضروری ہے اس کی طرف وہ سامان لوٹانا ضروری ہے اس کو ہڑپ نہیں کر جانا چاہیے اور اس پر قبضہ نہیں کر لینا چاہیے اور اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی گئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادل امانتا منک کہ اگر کوئی تمہارے پاس کوئی شخص امانت رکھے تو اس کی امانت کو اس تک واپس پہنچا دو اور دوسرا حکم یہ کہ وہ تخن من خانک اور خیانت نہ کرو جو تمہارے ساتھ خیانت کرے یہ سب مفہوم آپ لوگ سمجھ چکے ہیں آج کی جو حدیث ہے اس میں آریت کے سلسلے میں ایک بڑی واضح بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی شخص سے کوئی سامان کوئی سامان استعمال کے لیے لے تھوڑا فائدہ اٹھانے کے لیے لے اور پھر اس کو واپس کرنے, کرنے کے بارے میں اس سے کہے کہ میں تھوڑی دیر استعمال کر کے پھر میں واپس کر دوں گا لوٹا دوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مزید وضاحت فرمائی ہے کہ کیا حکم ہے کسی سے کوئی چیز لے کر استعمال کرنے کا کیا حکم ہے اگر وہ ضائع ہو جاتی ہے تو رتیالہ ابن امیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جب میرا قاصد میرا آدمی کہہ لیجیے آپ آج کے استعمال میں سے رسول کا لفظ یہاں پر ہے رسول, رسول کی جمع ہے اور رسول کہتے اس کو جو کسی کے پاس کوئی پیغام لے کر کے جاتا ہے اور امبیا کو اور رسولوں کو رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں اسی لیے ان کو رسول کہا جاتا ہے ورنہ لفظی معنی رسول کا یہ ہے کہ جو کسی کا پیغام لے کر کسی کے پاس جائے اسی کو رسول کہا جاتا ہے تو فرمایا کہ اگر میرے کاشد اور ایلچی تمہارے پاس آئیں تو انہیں تیس زرہیں دے دینا تیس زرہ زرہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جو لوہے کی بنائی جاتی ہے لوہے کا ایک کپڑا ہوتا ہے لباس ہوتا ہے جس کو پہن لیتے ہیں اوپر سے نیچے تک اور یہ تلوار کی جنگ میں تلوار کی لڑائی میں کام آتا ہے یہ لباس اسی کو زرہ کہتے ہیں تو تیس زرہیں دے دینا تو یا ابن میا کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آریت المغم عاریت المعدات یہ عاریت ایسی ہوگی کہ جس کی ضمانت آپ لے رہے ہوں گے لیں گے یا یہ کہ یہ عاریت ایسی ہوگی کہ جس کو بیا نہیں واپس کیا جائے گا انہوں نے اس کی وضاحت چاہی کہ آریتن تو ہم دیں گے لیکن یہ ضمانت والی عاریت ہوگی کہ بیائین ہی اس چیز کو واپس کرنے والی عاریت ہوگی دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر ایسی عاریت ہے جس کی کسی نے ضمانت لی ہے گارنٹی لی ہے کہ اس کو واپس کریں گے تو ایسی عاریت میں لی ہوئی چیز اس کو واپس کرنا ہر حال میں ضروری ہوگا وہ چیز اگر اب موجود ہے تو آدمی واپس ہی کرے گا قبضہ کرنے اور نہ قبضہ کرنے کی بات اوپر گزر چکی ہے لیکن اگر وہ چیز ضائع ہو جائے کسی سے کوئی چیز موبائل گاڑی کار یا کوئی ایسی چیز استعمال کرنے کے لیے لیا آدمی نے اور وہ چیز ضائع ہوگی تو اگر ضمانت کے ساتھ وہ چیز لی ہے تو وہ چیز واپس کرنی پڑے گی اور یا اس کی قیمت کو واپس کرنی پڑے گی اور اگر جو ہے کیا کہتے ہیں اس ضمانت کے ساتھ وہ چیز نہیں لی ہے جس کو کہہ رہے ہیں کہ عاریت المدع کہ وہ چیز ویسے ہی واپس کر دی جائے گی تو ایسی صورت میں اگر وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو پھر اس کی قیمت وغیرہ نہیں دینی پڑے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں گارنٹی والی اور ضمانت والی عاریت نہیں نہیں آریت ہم نہیں لیں گے بلکہ وہ آریت لیں گے کہ بیائی نہیں وہ چیز ہم واپس کر دیں گے تو اس سے یہ چیز یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کسی سے کسی نے کسی سے کوئی چیز لی اور کہا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو واپس کروں گا اگر آپ کی ضائع ہو جائے گی تو میں اس پر بھی اس کی قیمت ادا کر دوں گا تو ایسی صورت میں اگر وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو اس کو دینا پڑے گا لیکن اگر اس گارنٹی کے ساتھ اس ضمانت کے ساتھ کوئی چیز نہیں لیتا ہے بلکہ ایسے ہی لے لیا دونوں کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں یہ آریت ضمانت والی آریت سے مختلف ہوگی اگر وہ چیز موجود ہے تو اس کو واپس کر دیا جائے گا اور اگر وہ چیز کسی سبب سے ضائع ہو گئی جس میں آریت لینے والے کا کوئی ہاں اس میں عمل دخل نہیں ہے یعنی اس کی کوتاہی یا اس کی غلطی نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا کہتے ہیں ہاں اگر وہ چیز ضائع ہو گئی تو اس کو واپس کرنا ضروری نہیں ہے اس حدیث سے یہی بات واضح ہوئی یہ حدیث صحیح ہے بہت سارے محققین نے اس کو صحیح کہا ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے میں نے پچھلے درسے میں بتایا تھا کہ اس کتاب کے جو محقق ہیں زبیر علی زہی انہوں نے ان کا منہج اور ان کا جو طریقہ ہے وہ بڑا سخت ہے متشدد ہے اس معاملے میں کہ ذرا سے بھی کسی راوی محل کی سی جو ہے وہ غلطی دیکھی تو اس کو ضعیف کر دیا یا سردن کہہ دیا ضعیف ہے جبکہ یہ حدیث جو ہے دوسری سرحدوں سے آئی ہے اس کو تقلیت مل رہی ہے تو ایسی صورت میں حدیث ہے صحیح ہو جاتی ہے صحیح لگیر ہی ہو جاتی ہے یا حسن ہو جاتی ہے تو یہ حدیث جو ہے صحیح ہے اس بات کی صحیح بخاری صحیح مسلم کے علاوہ تقریباً ساری باتوں کو انہوں نے ضعیف کہا تو اس سے یہ پتا چلا وعن صفوان ابن صفوان ابن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحاح الحاقم وخراج الحو شاہد عباس اور یہ حدیث کیا کہتے ہیں صحیح ہے یہ بھی حدیث صحیح ہے صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے چھ 632 اس کے اندر جو ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صفوان ابن امیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حنین کی جنگ میں زراع آریت کے طور پر لی استعمال کے لیے لی تو صفوان ابن میاں نے کہا کہ اے محمد کیا آپ جو ہے یہ زرہیں ہم سے چھین رہے ہیں واپس نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں گارنٹی والی آریت کے ساتھ ہم لے رہے ہیں یعنی ہم اس کی ضمانت لے رہے ہیں کہ ہم یہ زرحے آپ تک واپس کریں گے ہر حال میں واپس کریں گے اصل میں صفوان ابن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ذرہیں لیں آریت کے طور پر اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اسی وجہ سے انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ اغصبن یا محمد کیا محمد کیا آپ چھین رہے ہیں ہم سے یعنی زبردستی لے رہے ہیں ہم سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں بعد میں یہ فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد جو ہے ایمان لے آئے فتح مکہ کے کہ موقع پر ایمان نہیں لیا تھے بلکہ صفوان امن عمیا ان لوگوں میں سے تھے جن کے خون کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کے اگر یہ خانہ کعبہ میں بھی لٹکے ہوئے ملے خانہ کعبہ کے خلاف سے بھی لٹکے ہوئے ملے چمٹے ہوئے ملے تب بھی ان کو قتل کر دینا لیکن پھر بعد میں ان کے لیے جو ہے امان طلب کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے دیا اور پھر اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے اور اپنے ان کا اسلام اچھا رہا تو اچھے مسلمان بن کر کے رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہم جو ہے جو آریت لے رہے ہیں آریت کے طور پر یہ زراہیں لے رہے ہیں ہم ان کو ان کی ضمانت لیتے ہیں کہ ہم ان کو واپس کریں گے چاہے ہر حال میں اگر ضائع ہو گئی خراب ہو گئی تو ان کی قیمت دیں گے نہیں تو وہ اگر وہ ہیں تو ہم ان کو واپس کریں گے یہ حدیث بھی صحیح ہے اس سے بھی فرق واضح ہو گیا کہ آریت دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ آریت جس میں آریت لیتے کے وقت استعمال کے لیے لیتے وقت آدمی لینے والا شخص سے گارنٹی لیتا ہے ضمانت لیتا ہے کہ ہم اس کو واپس کریں گے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر یہ لازم ہو جاتی ہے کہ چاہے ضائع ہو جائے یا جو کچھ بھی ہو اس کو واپس کرنا ہے اور اگر ضمانت کے طور پر ضمانت نہیں لیا تو ایسی صورت میں اگر وہ چیز ہے تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے اور اگر اتفاق سے وہ چیز کسی سبب سے ضائع ہو گئی جس میں جس کے اندر جو ہے اس لے آر آریت کے طور پر لینے والے شخص کی کوتاہی اور اس کی غلطی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس چیز کو واپس نہیں کیا جائے گا اب یہاں سے باب الغصب چل رہا شروع ہو رہا ہے باب الغصب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز سامان زمین ہڑپ کر لیا تو اس کا کیا حکم ہے اس کا کیا انجام ہے اس سلسلے میں بعض حریثے بیان کی جا رہی ہیں انسعید ابن زید رضی اللہ تعالی عن ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پال منک تپا من سبع قیامت ارودکم علیہ غصب کا معنی اور آپ سب لوگ سمجھتے ہیں عربی میں یہ لفظ غصب استعمال ہوتا ہے سواد کے سکون کے ساتھ ہم لوگ اردو میں غصب غصب بولتے ہیں لیکن یہ قصبۂ لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی چیز پر قبضہ کر لینا لے لینا زبردستی اپنا حق جتانا اور اس کو لے لینا اپنے قبضے میں کر لینا یہ سب اس کے معنی ہیں اور یہ حدیث حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے سعید بن زید کون راوی ہیں جانتے ہیں ہم لوگ جی ہاں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشرہ مبشرہ میں سے ہے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی ہے ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہنوئی تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ ان کے جو والد زید ہاں زید بن عامر بن رفیل یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو بت پرستی شروع ہونے کے باوجود بھی دین حنیف پر یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور حرمے مکہ میں خانے کعبہ میں کھڑے ہو کر کے لوگوں میں اعلان کرتے تھے کہ اے لوگ یہ جو جانور تم نے ان بتوں پر چڑھایا ہے یہ حلال نہیں ہے یہ حرام ہے تو اس طرح کے لوگ اس زمانے میں بھی آخری وقت میں بھی موجود تھے جو لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے سمجھایا کرتے تھے ہاں کہ توحید کا دین حنیف دین توحید ابراہیم علیہ السلام کا دین اپناؤ اور یہ بت پرستی اور یہ سب ساری چیزیں چھوڑو تو اس لیے جو ہے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں نبی بنائے گئے بعد میں نبی بنائے گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ گزرے ہوں گے وہ لوگ جو ہے ان کا معاملہ کیا ہوگا تو صحیح ہے کہ دو نبیوں کے بیچ میں جو فطرہ ہوتا ہے جو وقت ہوتا ہے اس بیچ میں اگر کسی کو دین کی بات نہیں پہنچ سکی ہے تو پھر اس کا قیامت کے دن امتحان لیا جائے گا امتحان میں اگر جو بھی امتحان ہو امتحان میں اگر وہ پاس ہو گئے تو جنت میں جائے گے نہیں جہنم میں جائیں گے لیکن اس طرح کے لوگ جو ہے اگر فجت قائم کرتے رہے ہیں تو پھر ہاں اگر کان میں بات پہنچی لوگوں کے اور انہوں نے بات نہیں مانا تو پھر جو ہے ان کا خاتمہ کس پر سمجھا جائے گا شرک پر سمجھا جائے گا تو بہرحال یہ زید بن عمر بن نفیل یہ دین حنیف پر قائم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وقت ان کو نہیں مل پایا وہ فرماتے ہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہ جو شخص کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالشت بھر زمین اگر کسی کی کسی نے اپنے قبضے میں لے لی زمین اپنی زمین زمین اپنی کسی دوسرے کی زمین ایک بالشت بھر زمین اس کسی نے لے لی ہاں اور زمین میں ایسا ہی ہوتا ہے کھیت والے جانتے ہیں جو دیہات میں رہتے ہیں بہت ہم نے ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کھیت آس پاس میں ہے جب کھیت کی جی لوگ کرتے تو کیا کرتے کہ جو بیچ میں دو کھیتوں کے درمیان جو ہے فرق کرنے کے لیے راستہ ہوتا ہے چو جس کو ڈاڑ یا میڑھ کہتے ہیں تو لوگ کیا کرتے تھے اس کو اس کو بھی جائی کے وقت اس کو بھی جو ہے آدھا ڈاڑ کیا کر لیتے تھے ہاں کر لیتے ہیں یعنی آدھا ڈال جوت لیتے ہیں جب اس بار جوت لیا پھر اگلی بار جو ہے اب ادھر کا کب ہو گیا تو اب اس نے پھر کیا, کیا کہ اس نے پھر جو ہے بنایا پھر چوڑا کیا اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے نپائی جب ہوتی ہے زمینوں کی تو کھیتوں کی تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کے کھیت میں کافی حد تک آگے بڑھے ہوئے ہیں اس طرح سے لوگ دیہاتوں میں کرتے ہیں یا اسی طرح سے پلاٹنگ جہاں ہو رہی ہے اگر کوئی شخص نہیں ہے پلاٹنگ کرتے وقت زمین لیا تھوڑی سی لیکن جب بنانے لگے دیوار کائم کرنے لگے تو تھوڑا سا ایک ادھر نکل گئے کسی کو پتا نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک بارش بھر زمین کسی کی ظلمن قبضہ کر لی تو انجام کیا ہوگا ایک بارش بھر زمین کا کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو سات زمینوں کے برابر ٹوک پہنایا جائے گا ایک زمین ایک بالش تو اس کے برابر سات زمینوں کے برابر جو ہے اس کو ہاں ٹوک پہنایا جائے گا گلے میں بنا کر کے اس کو اتنا بھاری وزن جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا تو یہ برا انجام ہے اس لیے کوئی کسی کی چیز جبرن اور زبردستی نہ لے اس کو قیامت کے دن دینا پڑے گا قیامت ہاں میں جو عدالت قائم ہوگی اس جیسی عدالت کی مثال نہیں مل سکتی تھے اللہ کی عدالت قائم ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عدل کا عالم یہ ہوگا کہ اگر بے سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تبارک مطالعہ ان دونوں کو زندہ کرے گا اور بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کرے گا جو بکری اپنا بدلہ دوسری بکری سے سینگ مارنے والی بکری سے اپنا بدلہ لے لے گی تو اللہ کی عدالت کا یہ معاملہ ہے اور وہ مشہور حدیث مسکین والی حدیث آپ لوگوں نے سنی ہی ہے اور اس طرح کی بہت ساری حدیث ہیں اگلی روایت توانس نبی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیح تعام فربت یا دہا فسرا فبم و جال فیحت تعام وقال کلو و دفاع القصح وسول و حب سل مقصور روا الباری و ترمدی و سمار وزاد فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تام بے قام و اینا وسحو رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس تھے تو امہات المومنین میں سے کسی نے اب یہ کسی کا لفظ جو ہے کئی صحابیہ کا نام ذکر آتا ہے کئی صحابیہ کا نام آتا ہے حضرت زینب بن تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی یا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی بہرحال ممکن ہے کہ یہ واقعہ کئی بار پیش آیا ہو کیونکہ اتنی لمبی زندگی میں ہو سکتا ہے کئی بار اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو جس بیوی کے پاس تھے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی جیسا کہ فرمیزی کی روایت میں اس کی وضاحت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے پاس تھے تو کسی دوسری بیوی نے اپنے خادم کے ساتھ ایک پیالے میں کھانا رکھ کر کے کچھ کھانے کی چیز لے کر کے دے کر کے بھیجا تو جس بیوی کے یہاں تھے اس بیوی کی غیرت جو ہے جاگ اٹھی کہ میرے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی یہاں کھانا وغیرہ تو اس نے کیا کیا کہ خادم کے ہاتھ پر مار کر کے پیالہ گرا دیا اور پیالہ ٹوٹ گیا کھانے کھانے پر ہاتھ پر مار دیا اور پھر پیالا گر گیا اور کھانا بھی گر گیا جو چیز کھانے کی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کتنا عمدہ اخلاق ان سب ہونے کے چیزیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کتنا اچھا اور عمدہ اور حسن معاشرت میں کتنی عمدگی اور پختگی ہم اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کر ڈالتے بہرحال تو لا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا فیصلہ کیا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ یہ عورتوں کی جو غیرت ہے وہ فطری اور طبعی غیرت ہے بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے بشر ہونے کے ناطے گھر سے وہ مہات المومن تھیں اللہ والیاں تھیں متقیہ اور پرہیزگار تھیں ہاں لیکن انسان ہونے کے ناطے شیطان کبھی کبھی جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے غلطی کروا دیتا تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فطری چیز ہے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے امہات محات المومن پر کوئی کلام یا کوئی گفتگو یا نازبہ باتیں نہیں کہنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات سے ڈرنا نہیں چاہیے دو تین چار شادیاں کرنی چاہیے تب تو زندگی کا لطف ہے اور مزہ ہے کہ کبھی ادھر منا رہے ہیں کبھی ادھر منا رہے ہیں ہے کہ نہیں جی سب لوگ ہنس رہے ہیں تیار نہیں ہیں سب لوگ ہم؟ تو بہرحال اس طرح کا واقعہ سب لوگوں کے کوئی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے چند لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فبمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو اٹھایا اور اس کو پیالے کو کیا کیا جوڑ دیا ملا دیا اور کیا کہتے ہیں پھر اس میں جو ہے کھانے کی جو چیز تھی اس طرح کی چیز آج کل کی طرح سے جو ہے سالن وغیرہ نہیں کچھ کچھ دوسری چیزیں نہیں ہوں گی اس میں تو اٹھا کر کے اس میں رکھ دیا اور فرمایا کہ کھاؤ فرمایا کہ خاؤ, گھر والوں سے اور صحیح پیالہ جو گھر میں تھا جس بیوی نے توڑا تھا اس کے گھر کا پیالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو دے دیا کھانا لانے والے کو دے دیا ہاں اور جو ٹوٹا ہوا پیالہ تھا اس کو روک لیا کتنا اچھا عمدہ فیصلہ اسے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کسی نے کسی چیز کی کوئی چیز توڑ دی ضائع کر دی خراب کر دی تو اگر اس جیسی چیز موجود ہے تو اس جیسی چیز اس کو واپس کر دیا جائے گا हा? حق اور انصاف یہی ہے کہ اس کو واپس کر دیا جائے हु? اور اگر اس جیسی چیز دستیاب نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے हा? پھر کیا کرنا چاہیے اس کو اس کا تاوان دینا چاہیے کیونکہ یہاں پر غلطی ہے اس کا بدلہ اس کی قیمت یا اس چیز جیسی چیز منگا کر کے دینا چاہیے اور یہ صرف پیالے کے مسئلہ نہیں جس چیز کا بھی مسئلہ ہو جس چیز کا بھی مسئلہ ہو کسی نے کسی چیز ضائع کر دی توڑ دی خراب کر دی ہاں تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں اس کو تاوان اور بدلہ اس کو دینا پڑے گا رواح بخاری یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور ترمیزی نے بھی روایت ذکر کی ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر زیادہ ہی کچھ غیرت تھی اللہ تعالیٰ جو ہے رضی اللہ عنہض وزادہ اور ترمیزی کے اندر ایک لفظ بھی زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تام امب تام کھانے اُم کے بدلے کھانا اور برتن کے بدلے برتن اسی برتن میں کچھ رکھ کر کے کھانے کی چیز بھیج دیا واپس کر دیا کر بھیج دیا تو اس طرح کے واقعات بھی پیش آتے ہیں تو اس مسئلہ کتاب الغصب میں اس بات یا باب القصب میں اس لیے یہاں پر ذکر کیا ہے تاکہ اگر کوئی کسی کی چیز توڑ دے ضائع کر دے تو اس کا بدلہ اس کو دینا چاہیے اگر ویسے ہی ہے تو ویسے ہی دے اور اگر نہیں تو اس کی قیمت ادا کرنے چاہیے ندی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فی في قومن بغیر ادن فلح من منظر شيء وله ہو روا احمد وربا تو حسن وقال ان الباری تو آف وسح المام البان رحم اللہ رافی بن خدیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی زمین میں کھیتی کرنا شروع کر دے کھیتی کر لے کسی کی زمین تھی اس سے اجازت نہیں لی اس سے پوچھا نہیں اور اس میں کاشتکاری کر لی یا اسی طرح سے کچھ بو دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہاں کاشتکاری میں سے اور کیا کہتے ہیں غلے وغیرہ میں سے اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا اس کو حصہ نہیں ملے گا بلکہ اس کو کیا ملے گا والا ہُو ہو جس شخص نے اس کسی دوسرے دوسرے شخص کی زمین میں کھیتی کی ہے اس کو اس کا خرچ دے دیا جائے گا بیج ڈالنے کا پانی ڈالنے کا کھاد ڈالنے کا اسی طرح سے اس میں جو ہے مزدوروں کے ذریعے سے محنت کرنے کا جو اس کا خرچ اس پر آیا ہے اس کو خرچ دے کر کے ماسلامہ کہہ دینا چاہیے اس کو جو ہے کاشتکاری میں سے کھیتی میں سے کچھ نہیں ملے گا مثال کے طور پر کسی نے بیج ڈال دیا اور کھیتی بڑی ہو گئی کھیتی بڑی ہو گئی ہاں اور یہ کہ تیار ہو گئی تو بعد میں پتا چلا جس کی زمین تھی اس سے پوچھا نہیں تھا تو اب کیا, کیا کرنا چاہیے اب یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ اس کو اس کا خرچ دے دینا چاہیے ہاں جو صاحب زمین ہے وہ اس کھیتی کا مالک ہوگا حقدار ہوگا اس لیے کہ اس کی زمین ہے بغیر پوچھے اس نے جو ہے اس میں بیج ڈالی ہے اور بغیر پوچھے اس نے اس میں محنت کی ہے وہ علروہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلين اختصما الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في ارض غرس احدهما فيها نخلا والارض للآخر فقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارض لصاحبها وامر صاحب النخل ان يخرج نخله وقال ليس للعرق الظالم حق رواه ابو داود وصححه الشيخ الباني رحمه الله في صحيح سنن اب داود اور ابن زبير رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے کہا کہ دو آدمیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا جھگڑا پیش کیا اختصما اللہ رضوی نے اختصمہ بے شک دو آدمیوں نے اختصما جھگڑا پیش کیا اللہ کے کی رسول اللہ وسلم کے پاس زمین کے سلسلے میں کہ ان دونوں میں سے ایک نے اس میں کھجور کے باغ لگا دیئے تھے اور زمین دوسرے کی تھی دو آدمیوں نے اللہ کے رسول صلیم کے پاس یہ جھگڑا پیش کیا ایک نے کیا, کیا تھا ایک کی زمین تھی دوسرے نے اس میں کھجور لگا دیے کھجور کا باغ لگا دیا پیڑ پودے اس میں جو ہے لگا دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا فیصلہ یہ کیا کہ جو زمین کا مالک ہے اسے زمین ملے گی زمین اس کی ہے زمین اسے ملے گی اور جس نے اس میں پودے لگائے تھے اس سے کہا کہ وہ اپنا پودا اس میں سے اکھاڑ لے اگر اس طرح سے کسی نے کیا کسی کی زمین ہے اور یہ کہ کسی نے اس میں لے جا کر کے اپنے یہاں جو پودے ہوتے ہیں وہ لگا دیا کیلے کے, کے امرود کے اور اس طرح کے پودے لگا دیا تو اب یہ ہے کہ ان پودوں کا جو ہے اکھاڑنا اور نکالنا ہاں یہ ممکن ہے کہ ہاں ان پودوں کو لے جا کر کے وہ اپنا نکال لے اور جو زمین والا ہے اپنی اس کی زمین خالی کر دے یہی فیصلہ ہے اور اگر کھیتی باڑی کی زمین مطلب کھیتی والی زمین ہے کسی نے جو ہے ہاں غلہ بو دیا گیہوں اور چنا دال وغیرہ اس میں یہ یہ والی کھیتی کر دی تو ایسی صورت میں اب اس کو تو نکال نہیں سکتے اس لیے اس کو یہ کھیتی کرنے والے اس کا خرچ دے دیا جائے گا اور زمین والا اس کھیتی سے فائدہ اٹھائے گا یہاں پر کیا ہے کہ اس میں کھجور کے باغ لگائے تھے اس نے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے خجور کے, باغ خجور کے پودے جو ہے وہ نکلوا لو اور زمین صاحب زمین کی خالی کر دو حَقٌ اور فرمایا کہ ظالم رگ کے لیے کوئی حق نہیں ہے یعنی اگر کوئی شخص ہے, کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے ظلمن کوئی چیز لے لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اس مال پر کوئی قبضہ نہیں ہوگا اور وہ حقدار نہیں ہوگا جو زمین کا مالک ہے اسی کی طرف اس زمین کو لوٹا دیا جائے گا دو صورتیں ہم لوگوں کے سامنے آئی, آئی ہیں اب ایک تیسری صورت سمجھ لیں آج کے دور میں زمین کسی کی ہے کسی نے جو ہے مکان بنا لیا اب کیا کریں کسی کی زمین ہے دوسرے نے جو ہے قبضہ کر کے اس پر مکان بنا لیا تو کیا فیصلہ کیا جائے گا فیصلہ یہ ہوگا کہ اب مکان کو مکان کی اینٹ اور گارے کو تو اکھاڑ نہیں سکتے ہیں ہاں تو کیا, کیا جائے گا کس مکان بنانے میں جو لاگت آئی ہے جو خرچ آیا ہے ہاں کھیت پر اس کو قیاس کرتے ہوئے ہاں کھیتی پر کہ اس کی ہاں جو لاگت آئی ہے وہ لاگت زمین والا چگے والا پلاٹ والا دے دے اور اس زمین کو اس کو لے لے اب اس میں دوسرے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ اگر جو ہے جس کی زمین ہے جس کا پلاٹ ہے اب وہ جس نے قبضہ کیا ہے اس میں عالیشان بلڈنگ تیار کر دی ہے عالیشان بلڈنگ تیار کر دی ہے اب اس پر جو ہے اب اتنی بڑی بلڈنگ کا خرچ تو وہ نہیں دے سکتا ہے تو پھر کیا صورت اپنائی جائے تو اس کی اب موجودہ وقت میں جو بھی صورت مناسب ہو چند لوگ بیٹھ کر کے اس کو کوئی فیصلہ کر دیں کہ ہاں بھائی تم انتظار کرو یا آپس میں جو ہے زمین والے سے کہا جائے کہ ہاں بھائی تم زمین بیچ دو زمین بیچ دو تم اس کے ہاتھ جس نے اس پہ مکان بنایا ہے وہ اپنی زمین کا پیسہ لے لے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ہاں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی زمین ہے اس سے کہا جائے کہ بھائی جس نے مکان بنایا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ دے دو کئی صورتیں اس میں اپنا جا سکتی ہیں موجودہ وقت کے حساب سے جی نہ جی زمین کا اگر کوئی مالک نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ گاؤں سماج کی زمین ہوگی سرکاری زمین ہوگی سرکاری زمین ہوگی تو اب اس میں بھی مسائل ہیں کہ سرکار کس کو دیتی ہے ویسے ایک حدیث اور حدیثیں اس سلسلے میں جو ہے آگے آئیں گی آگے اگر ہو سکتا ہے آئیں گی کہ نہیں کہ وہ احیاء الموات والی حدیث ہے ہاں احیاء المواد والی حدیث ہے کہ اس کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی بنجر زمین ہے جو کسی کی نہیں ہے بنجر زمین ہے کوئی اس کا مالک نہیں ہے آگے حدیث آ رہی ہے آگے باب ارب باب و احیا کہ من عمر مرارد لیست ستل حد حق بے حق کہ کسی نے اگر کسی غیر آباد زمین کو غیر کاشتکاری والی زمین کو آباد کیا یا اس نے اس کو کھیتی کے لائق بنایا تو وہ اسی کا حقدار ہے اس کا حقدار وہی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے تو اس مسئلے میں وہ چیز آئے گی جی وانبی بکرت رضی اللہ تعالی عنہ عنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبتی ہی یوم بمنا ان دماؤکم و اموالکم کم آراد کم حرام کحرمت یومکم یوم فی بلدکم کم فی شہر کم متفقن عرے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن منا میں یوم النحر یوم العید نہیں کہا یوم النحر کہا قربانی کے دن منا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا خون ہاں تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے اوپر ایک دوسرے پر کیا ہیں حرام ہیں جیسے یہ دن محترم ہے اور حرمت والا ہے کہ حرمت یومکم حادا فی بلدکم ہادا تمہارے اس شہر میں شہر مکہ, شہر مکہ میں جس طرح سے خون کرنا کیا ہے حرام ہے ہاں جس طرح سے اس کی حرمت ہے اسی طرح سے فی شہر کم ہاں اس مہینے, میں مہینے میں حرمت والا مہینہ حرمت والا شہر اور حرمت والا دن النحر جس طرح سے یہ تینوں محترم ہیں اسی طرح سے تمہارا مال تمہاری عزت و آبرو اور تمہاری تمہارا جو ہے خون ایک دوسرے پر حرام ہے کتاب القصب میں اس کو ذکر کیا ہے یہاں پر کہ آدمی کس کوئی شخص کسی کو تکلیف نہ دے نہ جائز طور پر نہ کسی کا خون بہائے نہ کسی کے مال پر قبضہ کرے اور نہ کسی کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالے تو کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے بہت سارے حقوق ہیں پچھلے دنوں سے شاید حدیث گزر چکے اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی عزت کو خانہ کعبہ سے تین گنا زیادہ بیان فرمایا اب یہاں دیکھیے تین چیزوں کی حرمت سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو بیان فرمایا یعنی دسویں تاریخ یوم النہر کی حرمت مکہ شہر مکہ کی حرمت اور پھر جو ہے شہر ضی الحجہ کی حرمت تینوں حرمتوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت و آبرو اور مال کے بارے میں فرمایا لہذا بہت محتاط رہنا چاہیے اگر کسی کا لیا ہو کسی کا قبضہ کیا ہو تو دنیا ہی میں آدمی اپنا تصویہ کر لے اپنا معاملہ ختم کر لے اس لیے کہ آدمی اپنے سے زیادہ اپنے بال بچوں کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن قیامت کے دن ہاں ایسے بال بچے ایسی اولاد اور ایسا مال کام نہیں آئے گا یوم فیمل ولا بنون جس دن کے مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے اس طرح کے معاملات میں اگلا باب ہے باب شفا شفا کا بیان تو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے سمجھیں گے اگر کچھ سوالات ہوں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں صلى <تصفيق> الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته